شروع میں آجو شروع میں جن سے پوچھا جو پوچھا جن سے نہیں پوچھا نہیں پوچھا شروع سبب کہتے ہیں ادر سراب آنا انتہا ہوا ٹھیک ہے تم آنا ہوتے ہیں متکل کے یعنی بولنے میں چاہے وہ مانس ہو یا مذکر ہو ٹھیک ہے اگر عورت کہے گی تب بھی یہ کہے گی کہ آنا ٹھیک ہے اور اگر مرد کہے گا تب بھی یہ کہے گا کہ آنا ٹھیک ہے اور اگر پکارنا ہو, کسی کو انہیں مخاطب مذکر ہو تو اس کے لیے کیا آتا ہے انتا ٹھیک ہے جیسے یہاں لکھا ہوا انا انتا ہوا ہوا یہ سارے یہ جو تینوں ہیں یہ آپ یوں کہہ دیں کہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں مضکر کے لیے استعمال انا چونکہ دونوں کے لیے ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں مضکر مز... دونوں کے لیے اور آگے جو دونوں الفاظ ہیں انتا اور ہوا یہ دونوں کے دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں انتا مز... مخاطب کے لیے اور ہوا مذکر ایپ کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات جی انت کس کے لیے ہے مذکر مخاطب کے لیے اور وہ کس کے لیے ہے مذکر غائب کے لیے تو اب اسی پر یہ سارے کے سارا سبق چلے گا آدھا سبق تقریبا اس پر چلے گا اور آگے جو ہوئے تو وہ امنس کی چلے گی تقریبا ساری بات یہی ہے انہیں تین زمینوں کا گرد گھومے گی غاطب کے لیے اور متقلم کے لیے جی مذکر غائب کے لیے وہ آئے گا ٹھیک ہے سے پہلے ہے انا استاذ استاد میں کیا ہوں استاذ ہوں کیا بات ہے میں استاد ہوں انتا تلمیزن تم کیا ہو شاگرد ہو کسی ایک کو مخاطب کرتے ہوئے انتا تلمیزن ارمانات غیر حاضر ہیں اللہ خیر کرے انتا تلمیزن کہ تم کیا ہو شاگرد ہو وہ تلمیزن وہ شاگرد ہے ٹھیک ہے انتمیزن تم ٹھیک ہے شاگرد یہ مہیرہ بیچارے کا کیا ہو گیا ہے اس کا کیا بنے گا پتہ نہیں کل سے اس کے ساتھ مسئلہ اور نیٹ کا تو انتوزم مخاطب کے لیے کہ تو شاگرد تو شاگرد ہے وہ تلمیوزم وہ شاگرد ہے ٹھیک ہے اب آگے وہی سوال ہو جو آپ کی نشست ہے کہ من آئے گا کس کے لیے ذاکا کول کے لیے ٹھیک ہے کہ من انت یا خالد تم کون ہو اے خالد ٹھیک ہے بڑی بات ہے بھائی بڑی بات ہے تو کم از کم پھر ہمارے ساتھ چلو نا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری تو پھر یوں کونے میں چھپ کر کیوں بیٹھتے ہو جی من انتیا خالد تم کون ہو اے خالد تو آگے خالد جواب دے گا آنا تیمیزن آنا دیکھیے کس کی نمال ہو کے لیے معلوم ہے مکلم کے مذکر کے لیے یا نہیں دونوں کے لیے چونک بھی جاتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیے خانہ تلمزم کہ میں کیا ہوں شاگرد ہوں یہ مذکر ہے اور کون ہے یعنی خود بات کرنے والا ٹھیک ہے ہو ہو جی میں کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے من من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے من ذی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ گزشتہ اس سب میں گزر چکا ہے کیا کون ہے ملک کامران صاحب من کے استعمال ذی عقل کے یعنی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے من ٹھیک ہے میں یعنی آپ سے سوال کروں من انا میں کون ہوں تو آگے سے مخاطب جواب دے گا انتا استاذ ہوں. تم کیا ہو تاز ہو جیسے آج کے سبق ہم پر اور تم پر فٹ آ رہا ہے ویسے من ہوا وہ کون ہے میں پوچھوں زلزبیل کے بارے میں کہ وہ کون ہے حمزہ سے اقبال اس کا جواب دیں کہ وہ تلمیزن وہ ایک شاگرد ہے آگے ہے حل لفظ حل حل کے کیا معنی ہیں بتائیں گے یہ مہیرہ بتائیں گے مہیرہ سے سوال ہے کہ حل کے کیا معنی ہے جی ٹھیک ہے استفاع کے لیے آپ نے کیا ایسے لکھا ہے جیسے مجھے جو محسوس ہوا کہ آپ دوبارہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ حل کے منع ہے کیا ٹھیک ہے سوال یہ انداز ہے سوال ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے استفام ٹھیک ہے استفام کے لیے حل انت علمزم میں مہیرہ سے ہی پوچھتا ہوں ہل انت علمزم کیا تم شاگرد ہو تو آگے جب وین کا جواب آئے گا نام انت علم جی ہاں جی جی میں سمجھ گیا ہوں صاحب میں سمجھتا ہوں سر کم از کم اگر اور زیادہ نہیں سمجھتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں ہم لوگ جو لکھتے ہیں اس سے مقصد کیا ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے جی کیا کہہ رہے ہیں جی جی محمد احمد کی ایک اپنی دنیا ہے بس وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کے لیے کیا استعمال ہوگا انا استعمال ہوگا ہاں انا استعمال ہوگا جی آ جائیں تو حل کس کے لیے آتے ہیں استفام کے لیے تو حل ان تھا استادن کیا تم استاد لا جی یہ دیکھیے یہ انکار کے ساتھ ہے نہیں بلکہ میں کیا ہوں استاد نہیں ہوں کیا ہوں شاگرد ہوں استاذ میں کسی اور مخاطب سے پوچھوں کیا میں ایک استاد ہوں نام انتہ استاد کہ جی, آپ استاد ہیں حل خالد ہوں ت... حل خالد ہوں تلمیز ہوں. کیا خالد تلمیز ہے شاگرد ہے نام خالد تلمیزم جی ہاں خالد کیا ہے ایک شاگرد ہے اللہ اکبر جی آگے ہے انا انتیا تو دیکھیے پہلے مذکر کے لیے تینوں ذمائر تھے انا انتا ہوا انا کس کے لیے تھا متکلم یعنی بولنے والے کے لیے اور انتا کس کے لیے تھا مخاطب کے لیے یعنی سننے والے کے لیے ہوا کس کے لیے تھا غائب کے لیے یہ تینوں کے تینوں سیڑھیں مذکر کے لیے تھے اب جو تینوں سیے آ رہے ہیں یا ضمیریں آ رہی ہیں وہ کس کے لیے آ رہی ہیں منس کے لیے آ رہی ہیں آنا دونوں بھی مشترک ہے مذکر کے لیے بھی آنا استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے اور منس کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن آگے فرق آ جاتا ہے مذکر اس کے لیے مونس کے لیے انتے آتا ہے اور مذکر کے لیے کیا ہے انتا آتا ہے اور مضکر کے منس کے لیے غائب کے لیے ہی آتا ہے اور مذکر غائب کے لیے کیا آتا ہے کھوا آتا ہے تو یہ ہے ویسے ایک, ایک دن چلیں جب آئے گی کوئی ایسی بات تو پھر بتاؤں گا میں تو انا انتے ہی کس کے لیے ہے متکلم کے لیے کس کے لیے مخاطب منس مخاطب کے لیے اور یہ کس کے لیے منس و کے لیے جی کنا استاذ میں ایک استانی ہوں ٹھیک ہے میں ایک استانی انت ہوں انت تلمیز تم تم ایک شاگردہ ہو ہی تلمیزم وہ ایک شاگرد ہے ٹھیک ہے یہ تینوں آگے ہیں میں اب آگے اس پر سوال و جواب ہوں گے من انت یا فاطمہ تم اے فاطمہ تم کون ہو اب کون ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کون ہو نام تو اس کا پہلے سے آتا ہے کہ اس حام فاطمہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ اگر سے جواب میں کہ میں فاطمہ ہوں بلکہ اس کا جواب کیا آئے گا کہ وہ اپنا زندگی کا مقصد اور شعبہ بتائے گا کہ میں کس شعبے میں انا تلمیز تن میں کیا ہوں ایک شاگردہ ہوں پھر آگے سے استانی پوچھتی ہے خود سے کہ مان انا میں کون ہوں تو آگے سے تلمیز جو فاطمہ ہے وہ وہ کہتی ہے کہ انت استاد تم کیا ہو ایک استانی ہو من ہی اب کسی اور کے بارے میں اگر پوچھا جائے فاطمہ سے کہ یہ کون ہیں تو وہ آگے ہی یا زینب یہ زینب ہیں زینب نام ہے ٹھیک ہے اب آگے حل کے ذریعے سے سوال ہو رہے ہیں انت علم کیا تم ایک شاگردہ ہو نام انا تم جی ہاں میں کیا ہوں تلمزہ شاگردہ ہوں انت استاد کیا تم ایک استانی ہو لا بل انا تلمیز انکار کے ساتھ ہے کہ نہیں میں استانی نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں شاگر رہی ہوں جی ارے ہائے التاد کیا میں استانی ہوں اس کو خود شک ہے کہ کیا میں واقعی استانی ہوئی نہیں جی تو آگے سے اس کا شک دور کرنے کے لیے بولیں گے کہ ہاں جی نام انت استاذ جی ہاں آپ ضرور استانی ہیں جی حاض فاطمہ یہ فاطمہ ہے یہ کیا ہے شاگردہ ہیں یہ ہی اماد ادب یہ کیا ہے ادب والی ہے ٹھیک سمجھ میں آ یہ دل ترجمہ اور یہ ساری باتیں اصل یہ ہے کہ آپ کو تین ضمیریں بتائی ہیں آنا یعنی تین زمیریں یعنی مخاطب کے لیے متکلم کے لیے مخاطب کے لیے اور غائب کے لیے اسے مقرر و منس دونوں کے لیے بتا دی ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ادر پر پڑھ چکے ہیں اور ختم ہو گئی عربی اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر اپنے عام معاملات کے اندر یہ ان کو استعمال کرنا ہے ٹھیک اپنی زندگی میں آپ اگر کوئی ایک دوسرا اگر کوئی ایک کوئی دوسرے کے قریب رہتا ہے یا آپ لوگ جیسے اس میں اگر تکرار کرتے ہیں یہی آن لائن اگر اس میں کوئی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ضرور ایک دوسرے سے عربی میں تکلم کیجئے ٹھیک ہے کئی فانتا کئی فعال کا کئی فعنتی کئی تو کی یہ ساری چیزیں یعنی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آپ جس سے تخاطب کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مونث ہے اگر مذکر ہے تو آپ اس کے لیے اس طرح کی ذمہ لائیں اور اگر مونس ہے تو آپ اس طرح کی ضمیریں لائیں ٹھیک ہے اور اگر کسی اور کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں کیا نہیں ہے اب آج وہ سبق میں نہیں تھا تو اب اس کے لیے غائب کسی لائیں گے اب وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا وغیرہ لائیں گے اور اگر مونس ہے تو اس کے لیے لائیں گے تو یہ ہے کہ جب تک آپ ٹھیک ہے جی تو چلیے تو ہم نے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے آج کے سبق میں کہ تین ضمیریں پڑھی ہیں متکلن کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے مخاطب کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے اور غائب کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے پھر اس میں یہ ہے کہ مذکر کے لیے کون سی مذکر کے لیے کیا ہیں اور کے لیے کیا ہیں جی جی تو ये था आज का सबक